اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بر من اللہ و الى ہی تم مین المشین اے اہل اسلام اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے جن سے تم نے اہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے فسیحوا فی الارض اربعہت اشہر وعلمو انکم غیر معجز اللہ و ان اللہ مخزل سو so مشرکوں تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيعٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهِ فَإِن تُبَتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اب اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو علیکم فمتیم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 ان اللہ غفور بس جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرقوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَةً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خاستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ کلام اللہ کو سننے لگے پھر اس کو ام کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ اللہ وعند رسولہ اللہ وعند اللہ وعند رسولہ فما لكم لهم ان يحب المتقين بھلا مشرقوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے نزدیک عہد کیا ہے اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک اللہ پرہز کو دوست رکھتا ہے فوئی ام لوفی کم الفت بلو اکثر فک بھلا ان سے عہد کیوں کر پورا کیا جائے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 انہم ساء ما كانوا یہ اللہ کی آیتوں کی عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں لا يرقبون فی مؤمن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 بعد عہدہم وطعنو فی دینکم فقاتلو فقاتلو ائمت الکفر انہم لا ایمان لہم لعل لہم اور اگر اہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ دانے اور تمہارے دین میں تانہ زنی کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشباؤں سے جنگ کرو ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ یہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ احق ان تخشوه ان كنتم بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا اور انہوں نے تم سے عہد شکنے کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو سو کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہوم اللہ قومی ان سے خوب لڑو اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا وَيُذْهِبَ غَيْرَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا اور اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم ولم یتخذو من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے میں کی نلیل مشرقی نئی شَاهِدِينَ فسین بالک ال حبی قتم وفیم نی ہوں خالی دوں مشرقوں کا کام نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہی ہوں ان لوگوں کے سب امال بیکار ہیں اور وہ ہمیشہ دو میں رہیں گے فعسى ملیہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روزے قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں اجال تم سے پوایت اللہ مسجد کمن امن بل کمن وجاهد بل ہی سب لا عند الله والله لا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے امال جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ ہے جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے اللہ کے ہاں ان کے دراجات بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں یو بیرو ہوں وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے عبدی نعمت ہے خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ عظيم اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا سلا تیار ہے یا اب اکم اخم اتحب الفرا می یت کمفل اک ہوم اهل محل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 هو ظالم هل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم رسولی و جہدی سب دل قوم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان والے اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا چار کو مل اب لوبی بما رحوبت عليكم الارض بما رحبت ثم اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ ہنین کے دن جب کہ تم کو اپنی جماعت کی کسرت پر غرہ غر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود اپنی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر گئے ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم <تصفيق>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 اللہ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہیے مہربانی سے توجہ فرمائے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ مومنوں مشرق تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو اللہ چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے حکمت والا ہے قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدینون دین الحق وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ جو لوگ اہلِ کتاب میں سے اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روزِ آخر پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دینِ حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگے وہ قالطن یا قالتی ہوں یو باہی مِن پول اور یہود کہتے ہیں کہ ازیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں اللہ ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہکے کے پھرتے ہیں اشبرہ برہم ارب دونوں سیحد نر ی ن و وما امروا لیا ليعبدوا ہوں لا الا عن ما انہوں نے اپنے علماء اور مشائق اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ معبود واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے یوری دونوں کیری ہلکی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں اور اللہ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 دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک ناخوش ہی ہوں۔ یا ایها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان ياكلون لا ياكلون اموالا ناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم فبشروا بعذاب اليم اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائق لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو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 قاتل المشر کی نتنگ مایو قاتل مع کالمالمت اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا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 بلو بِهِ چلوں نہ آر مو آم لو پی او مَا حَرَّمَ مل سیو مَا حَرَّمَ ہر مل ز نم سو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 مومنو تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہیں اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا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 اللہ ہکینت ہوں علیہ کریمت اللہ عزیز الحق اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے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 اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا بی اموالکم و انفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم انکم تم تعلمون تم ہتھیار تھوڑے رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور اللہ کے رستے میں مال اور جان سے جہاد کرو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقًا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اگر مالِ غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا اور سفر بھی ہلکہ ہوتا تو یہ تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں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 اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روزے آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں ڈول ہو رہی ہیں سب وکیل پو میں القائدی اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے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 واللہ علیم اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد گلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے لا قادِمٌ تَرَى الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ يِهَ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے اُلٹ پھیر کرتے رہی ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا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 وَإن تصبك پیغمبر اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے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 کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو وہی ہمارا کار ساز ہے اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے قل هل نشن چروبسو بیکم ائی اسین چبس ان میں خم چروب سو کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے سو so تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں قل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 فو بہ و بے وصول فول خل فکون اللہ کروں اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی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 وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ قَوْمٌ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں لو يجدون أو أو إليه وهم اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں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 اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائے و لو ان ہوں ربو وَرَسُولُهُ رسول ہوں کالو وہ کالو حسب اللہ سے رسول ہوں اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا تل سکین ولیم ستیم فرقی مین وفی سبھی ودنی سبھی تری من مین اللہ صدقات یعنی زکوۃ و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے يؤذون رسول اللہ لهم عذابٌ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نراکان ہے ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے مومنو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں خالد ذالک الفزی العظیم کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لئے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے یحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم ان مخرج ما منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اترائے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہہ دو کہ ہسی کیے جاؤ جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا ولئن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریات کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے لا چلو تم ایم ان پو اس چیم نظم پو اسمی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 نسم تین منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کام اسے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہیں من فکینل مکا تھی ولقف نجہ قال فِيهَا فیحب ولا نم اللہ ہوں گو م اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے وہی ان کو کافی ہے اور اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے چلین کبری خوشمی خوم کو اوںدست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 اتتهم رسلهم فما رسلوم ليظلمهم بینا كانوا انفسهم يظلمون کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نو اور عاد اور سمود کی قوم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 یورون بلوفی ول کروں نو ال سہولہ ان الله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 یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے وعد خالدین فيها ومساکن طیبتا في جنات عدم ورضوان من اللہ اکبر ذالکہ ہوا الفوز العظیم اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے یا وبئس اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے یحلی فون بل کالو لو مچری اسلامی ملو میں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 حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے اور انہوں نے مسلمانوں میں ای بھی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں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 اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے فلما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 اللہ ما وعدوه وبما كانوا تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے ألم اللہ يعلم وأن اللہ علام الغیوب کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے مل پوین می ندی وجوہ وجن جہس منہ سخیر اللہ منہلی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 مرو فر اللہ کبھی دل قوم فیصقی تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے اگر ان کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فرح و کروں فیم فلالو پالو لم اشد حرا لو کہ نو یس کہ جو لوگ غزب تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے رسول کی مرضی کے برخلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا ان سے کہہ دو کہ دو آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش اس بات کو سمجھتے كثيرًا جزاءً بما كانوا يكسبون یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان امال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا اِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن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 تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو غلط قلع غلط کمال قبری ان كَفَرُوا ہی رسول ہی ووم فسکو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 میوری دلہ دنیا اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں سورت ان بل ہی و جہدوں میں رسولی پولی منہ کالو در نل کا د اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجیے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں رضو مع وطبع على فهم لا یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو یہ سمجھتے ہی نہیں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 ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے عَذَابٌ علی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 نہ تو ضعیفوں پر کچھ گنا ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے نی ن تح ملا اجدم احمر کم تولؤ تو پی بو مدم حسرن اللہ جیو ف اور نہ ان بے سرو سامان لوگوں پر الزام ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے انما السبیل على الذین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 سمجته لیم یعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون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 پھر تم غائب حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا جزاءً بما كانوا يكسبون جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسم کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف توجہ نہ دینا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے لكم عنهم فإن عنهم فإن لا عن القوم یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو بھی جاؤ گے تو بھی اللہ نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا اللہ رشدو اجدو اللہ ضل اللہ عال والله عليم حكيم دیہاتی لوگ پکے کافر اور پکے منافق ہیں اور ایسے ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہو پائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ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 جاننے والا ہے او ملو بل اوتوں دسل الحم اللہ رحمته ان اللہ غفور اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور پیغمبر کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو یہ بات بلا شبہ ان کے لیے مجھے بے قرب ہے اللہ ان کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ردولہ ردوان آدل ج آدھ جی تحل اہل دین سیحد للکل فوز جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی اور جنہوں نے نیک کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی کامیابی ہے اومی منہ لواب وَمِنْ أَهْلِ امین احل مدین کی مردو عالم محن الم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 خورون فون غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے امال کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے خود من تو سکن الحمد ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کیس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے ألم ان هو يقبل عن عباده و و ان هو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقہ تو خیرات لیتا ہے اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے عملكم الى عالم بما كنتم اور ان سے کہہ دو کے عمل کیے جاؤ اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے اعمال کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا وآخرون مرجون لأمر اللہ واللہ علیم حکیم اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا کام اللہ کے حکم پر موقوف ہے چاہے وہ ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین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 اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ زر پہنچائیں اور کف کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے اس سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھا مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے مسجد ان سالت کو من اولی او من احکو یو شب نئی تہرو یو شب ال پہری تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا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 بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے گر جانے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اس کو دو کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا لا يزال یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب تردد رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے نلاہاسٹمینج فِي پاٹر فی سوتھ نلو الله نئی ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے اچونل آب حامدونسون کی رون سون المیرون بل مروفیون کرافی بونل حدود دل <الْمُؤْمِنِين> توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے ہمت کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا امر کرنے والے اور بری باتوں سے منع کرنے والے اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو نلوین امنو یستیل مشری کین ولوک نو ولوک نو الیبی بادی متب نل اوسب پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دو ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں وما كان استغفار ما تبين أنه عدو لله تبرأ منه إن حلیم اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیس کریں بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان اللہ لہو ملک السماوات والأرض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولي ولا نصیب اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے لا قتتاب اللہ علی النبی والمهاجرین والانصار الذين تبعوه في ساعۃ العسره اللہ وین بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین و انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بازوں کے دل پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے و سلینرم کو چال ول جملہ ان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 پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ توبہ کریں بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے یا آمنوا اتقوا اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ضَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ ولا يطعون ان لہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شاعانہ تھا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 تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالحہ میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے امال کا بہت اچھا بدلہ دے اکن فرو سر کلر کچھ پیت سو فید سو فیدینج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 منو قوتین الین کم مینل کفری جی کم ریلو ہم اے اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں اور جان رکھو کہ اللہ پرحزگاروں کے ساتھ ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا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 اللہ نفی قلوب فضل رج سیم وم تم کا فرو اور جن کے دلوں میں بیماری ہے تو ان کی خباصت کو اور بڑھا دیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر اولت نو نی کلیا نروتن او مروتنی سم مل یو بو سل یو بون ہم کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ علمت سورت اندر احمو صرف اللہ قوم لا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر پیٹ پھیر جاتی ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے لقد جم رسول میں سنا لئی کم ہری سنا لئی کم بل منی نو فرح لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرا معلوم ہوتی ہے وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے ہیں مہربان ہیں فَإن تولّو فَقُلْ